اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و ذکو کی تاکید فرمائی جب تک جیوں